نحمد على ننسل علیٰ رسولہ الکریم امابات باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبش رحل صدری ویسر العمری وحل العقدم ملِ ثانی یفقہ و قولی آمین اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں وم ادم اللَّهِ اللہ مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ کہ جو کوئی شاعر اللہ کا احترام کرے تو یہ دلوں کے تقوی ہی سے ہیں احرام شاعر اللہ ہی میں سے ہیں احرام کے معنی ہیں لغوی حرام کر لینا اور شرعی اصطلاح میں احرام کے معنی ہیں مردوں کا دو ان چادروں کو پہننا اور اسی طرح عورتوں کا حج اور عمرے کی نیت سے ساتر لباس پہننا احرام پہننے سے پہلے ایک محرم کو کن باتوں کا پابند ہونا چاہیے یا دوسری صورت میں احرام ہوتا کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ وہ لباس کی مختلف اقسام میں سے احرام کے لیے کون سا لباس پہنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ وہ کرتا پہنے نہ پاجامہ پہنے نہ ہی وہ امامہ اوڑھے اور نہ ہی وہ موزے پہنے اگر اس کے پاس چپل نہ ہو تو وہ پیچھے سے کاٹ لے اور اسی طرح زعفران اور ورث میں رنگے ہوئے کپڑے بھی نہ پہنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خواتین نہ نقاب لگائے اور نہ ہی دستانے پہنے اس طرح احرام کی جو صورت پیدا ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ مرد دو انسلی چادریں پہنیں گے جس میں کندھے ڈھکے ہوئے اور سر کھلا ہوا ہوگا اور پیروں کا نچلا یعنی جو ہڈی کی جگہ ہے وہ کھلی رہنی چاہیے اسی طرح عورتوں کا چہرہ کھلا کلائی تک ہاتھ ان سے نیچے تک پیر کھلا رہ سکتا ہے محرم وہ کون سے کام ہیں جو احرام پہننے سے پہلے اسے کرنے ہوں گے اپنی صفائی کا پورا خیال کرنا غسل کرنا ہوگا زیر ناف بال اور بغل کے بال صاف کرنے ہوں گے مونچھے ترشوانی ہوں گی ناخن ترشوانے ہوں گے اور بال اور کنگھی کرنی ہوگی اس سے پہلے احرام پہننے سے پہلے وہ جسم پر خوشبو بھی لگا سکتا ہے اسی طرح سے عورت بھی اور مرد بھی کچھ مبہ کام ہیں جس سے انہیں وقتی طور پر اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہوگا وہ کون سے ایسے کام ہیں جو احرام پہننے کے بعد ایک محرم نہیں کرے گا کوئی خوشبودار چیز یعنی صابن شیمپو یا لوشن وغیرہ نہیں استعمال کر سکتا اسی طرح تیز خوشبو کے کھانے پینے کی چیزیں ہیں مثال کے طور پہ پان سونف اور چھالیاں وغیرہ وہ نہیں استعمال کریں ٹیشو پیپر خوشبو والا نہیں استعمال کر سکتے اسی طرح ناخن نہ نہیں توڑنا ہوگا نہ جسم کا کوئی حصے سے بال نوچنا ہوگا اور اگر وہ چاہے تو میڈیسن اگر کوئی ایسی ہے تو وہ استعمال کر سکتی ہیں اس طرح ایسی کون سی چیزیں ہیں کہ جو وہ احرام پہننے کے بعد کر سکتے ہیں یعنی اگر غسل کرنا چاہیں تو وہ غسل بھی کر سکتے ہیں چادر اپنی چینج کرنا چاہیں احرام کی تو وہ بھی اور خواتین اپنا لباس چینج کرنا چاہیں یا تبدیل کرنا تو وہ بھی کر سکتے ہیں اسی طرح ہلکے پھلکے زیور خواتین پہنتی ہیں روزمرہ کے کوئی ہاتھ چوڑی ہے یا انگوٹھی وہ پہن سکتی ہیں اسی طرح مرد جو ہے وہ احرام پر بیلٹ بھی باندھ سکتے ہیں اچھا وہ ایسے کون سے کام ہیں کہ جو انہیں نہیں کرنے ہوں گے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں فمن فرودا فی ہن الحجہ فلا رفصا ولا فسوقہ ولا جدا الف محرم کے لیے کچھ پابندیاں تو وقتی ہیں اور کچھ پابندیاں ایسی ہیں کہ جو انہیں آخری سانس تک کے نہیں اختیار کرنی ہیں یعنی گناہ کا کام نہیں کرنا کوئی بے حیائی نہیں کرنا کوئی جھگڑے فساد نہیں کرنا جنسی گفتگو نہیں کرنا نہ ہی جنسی افعال کرنا ہے حالانکہ بہت سے مواقع زندگی میں ہوں گے لیکن آپ کو جب اللہ تعالیٰ نے اس طرح آپ کی تربیت کر دی ہے کہ اب آپ کو مواقع ملے تب بھی آپ کو خاص طور سے اپنے آپ پر کنٹرول کرنا ہے اور ان بری باتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور باقی وہ چیزیں جو آپ پر وقتی طور پر پابندیاں تھیں جیسے ناخن نہیں کاٹنا ہے یا بال نہیں ٹوٹنا ہے یا خوشبو کی چیزیں ہیں وہ جب آپ احرام کی پابندیوں سے فارغ ہو جائیں گے یعنی حج اور عمرہ ادا کر لیں گے تو وہ کام آپ کر سکتے ہیں اسی طرح آپ نے ایک اصطلاح سنی ہوگی مقات. یہ میقات کیا ہے حج اور عمرے پر جانے والے اس مقام سے احرام کی چادریں پہنتے ہیں اگر انہوں نے اپنے گھر یا مقام سے پہن بھی لی تو پابندیاں عائد اس وقت ہوں گی جب وہ میقات سے احرام پہننے کے بعد نیت کے الفاظ اپنے زبان سے بھی ادا کریں یعنی اگر عمرے کے لیے جا رہے ہوں تو لبائی کا عمرہ اور اگر حج کے لیے سفر کر رہے ہیں تو لبیک کا حجہ اس نیت کے الفاظ ادا کرنے کے بعد طلبی پکاریں گے طلبی کیا ہے لبعیک اللہ لبیک لبیک لا شریک لکلبیک انمد ونتا لک ولک لا شریک لک اب آپ احرام کی پابندیوں میں آ گئے اگر آپ میقات سے گزرتے وقت نیت نہ کر سکے تو آپ کو لوٹ کر میقات پر آنا ہوگا اور نیت کرنی ہوگی ورنہ دوسری صورت میں بکری دم کے طور پر دینی ہوگی اور فقرہ میں اس کا گوشت تقسیم کر کے پھر آپ نیت کریں گے یہ احرام پہننا یہ اصل میں کیا ہے یہ اس خاص لباس کو کیوں پہنایا گیا ہوگا آپ سوچیں کہ آپ کی زبان سے جو کلمات ادا ہو رہے ہیں وہ توحید کے کلمات ہیں آپ نے جو لباس پہنا ہے وہ دو سفید چادریں ہیں آپ کا دل تقوی سے مامور ہے یہ سب کس چیز کی یاد دلاتا ہے یہ ایک بہت بڑے سفر ایک بہت اہم سفر یعنی موت کے سفر کی یاد دلاتا ہے یہ ایک ایسا مساوات کا درس ہے کہ آپ بہت سے توحید کے کلمات ادا کر سکتے ہیں آپ لا الہ الا اللہ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن نہیں جب آپ نے احرام پہن لیا تو دنیا کے ہر گوشے ہر کونے سے آنے والا محرم یہی کلمات ادا کرے گا کیا خوبصورت اجتماعیت کا درس ہے اور اس درس میں اللہ کی شان تو دیکھیں کہ ایسا فقیرانہ لباس کہ آپ کے دل میں اگر اپنے ان کمزور بندوں اپنے ان کمزور بھائی بہنوں کے لیے اگر خیرخواہی اور محبت نہ پیدا ہو تو محض لباس پہننا ہی تو نہیں تھا یہ تو ایسا عاجزی کا لباس تھا کہ ایک بادشاہ وقت کو بھی اللہ نے فقیرانہ لباس ہی نہیں بلکہ اس کے پیروں کی چپلوں کو بھی آدھا کر دیا کہ تمہارے دل میں ان لوگوں کے لیے ایک ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو کہ جن کے پاس حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوتا یہ کیسا سادگی کا لباس ہے یہ کیسے اجز و انکساری کا پورا مجسم نمونہ ہے یہ محرم اگر ہم نے ان تمام تصور کو اگر اپنے ذہن میں جاگزی نہ کیا تو محض یہ لباس پہننا اور چند کلمات ادا کرنا اس بات کے لیے کافی نہیں ہے کہ جو اس کا مقصود ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو تقویٰ عطا کرے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم شعوری طور پر تلبح پکاریں شعوری طور پر احرام کی چادریں پہنیں اور اپنے دل کا جائزہ لیں اپنے دل کو ٹٹولیں کہ کیا وہ عظم شاعر اللہ ف انحا منتقل قلوب کہ جہاں قربانی اللہ کا قرب عطا کرتی ہے کیا وہیں یہ اہرام نے مجھے اللہ کے رنگ میں رنگ دیا ہے یا نہیں اور پھر جب اللہ کا رنگ ایک دخوا اختیار کر لیں تو اس رنگ میں ہمیں ہمیشہ فخر محسوس کرنا چاہیے کہ میرے اندر وہ تقوی صرف زبانی نہیں جسم کے ہر عضو سے اس تقوے کا مظہر ہو اللہ تعالی اس لباس کا تقدس ہم سے ادا کروا دے ہم اس لباس کے تقدس کو پامال نہ کریں و آخر و ان الحمد لل رب العالمین